میسو نون اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں میں کبھی میں اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو انج اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وَإنَّكَ لَعَلَى خُلق عظيم اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی درجے پر ہو سیرو بس یقین تم بھی دیکھ لوگے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بیایکوم المفتون کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین یقینا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا ہے لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جٹلا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تو پہ کل حل نہیں اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے مازم تانے دینے کا عادی ہے چگلیاں لگاتا پھرتا ہے بھلا سے روکنے والا زیادتی کرنے والا بد عمل ہے بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نصب والا بھی ان بنی صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے اذا قال جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگا دیں گے ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے پوکم امو پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی فأصبحت جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا فتنا دو پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی ان سکھ ام سوری می اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو خوف چنانچے وہ ایک دوسرے سے چپکے کے چپ کے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے اللہ دخل مسکین کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے وغدو حرد اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے الندو پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں بل نحن پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں قال اقل لكم لو لا تسبحون ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اور کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تصبیح کرتے ہیں یقینا ہم ظالم تھے بابو مالا بابئی اچل پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں کَذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے کاش یہ لوگ جانتے نل متقین درویم جن البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں <سلمان> <سلمان> بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے ری فم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو ام کتاب تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو ان کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے سلحم اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو ام لهم شرکاء ان كانوا کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ زمانت لیتے ہوں تو پھر لے آئے اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے ذلة وقد كانوا يدعون الى وهم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے لہذا <يَعْلَمُون> اے پیغمبر جو لوگ اس کلام کو چٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا ام لی لم ان کی متی <مَتِين> اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے جو کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوٹ سے دبے جا رہے ہیں الغیب فهم یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گٹ کر ہمیں پکارا تھا نعمت من لنبذ وهو مذموم. اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا من پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے میں ہوں حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے